بسم الله سبحان الله الله الحمد لله الذي يحب الصادقين ويغفر عن الكاذبين سبحان الله الله والصادق شری نوسو فروخی محفلوں اپنی رحمت کی بار کہ شرفا بہرام کا پنڈ نگر بائیپاس دیس سرکار وکیلیاں ساتھ فرمایا او اور دام در میں سخن سب نے جو بھی مفید مبارک شریف کو شامل ہوئے اللہ و تبارک و تعالی نے شرف جقدا کا ذکوت عقیدے سبحان اللہ سبحان اللہ محرم الحرام دلشت. اپنی ادھار. بیت ادھار نال. دو بیرو محبت لیکن ان دو گروہ دن صحیح محبت اور اسی مناسبت موجود پیش کرتا ہے اس کا عنوان بھی اسی مناسبت ہم اہل سنت اہل بیگ سے محبت کرتے ہیں لیکن حد میں رہتے رہتا جناب وہ انتظام دو گا اور پچھلیا آیا جناب تطہیر کا پورا تعلق واضح کرا اور میری اگر سے آیا آیت پر سنا رہے گا لیکن دے کہ حقیقی معنی کو رہے گا. اللہ تعالی فضل و رن دور گروپر کی گل نہیں بلکہ محج اللہ تعالی فضل کی گل ہے اسے آیا تفہیر جو یا نے ہوتے اہل بیت آیت کو دلیل دے دے آئمان یا آئمان اہل بیت بیت کہ میں اسی آیت مبارکہ دا غیر معصوم ہوا شاشا رب قرآن باطل آستے تلیل برد حق آستے دلیل نہیں بنتا پہلے حدیث مبارک موضوع کا مٹا جناب نے بن کے او جناب دوش کرنا دو فرمان مبارک پہلا فرمان مبارک بیمار کر دلا اللہ تے دوسرا فرمان مبارک، چار ہزار پر اے قول مبارک امام زین العابدی. اپنا شا پالی اپنا رسول اللہ رس اللہ علیہ وسلم يا أيها الناس لا ترفعوني فوق كدري فإن الله اتخذني عملا قبل أن يتخذني نبيا فذكرته نسعين بن المسيم فقال ومعن من أخذه نبيا اعتبار مطابق حدیث صحیح لیکن نقل نہیں کی تھی آن اللہ بے ان بلا علی یعنی امام کوفہ دے کچھ لوگ انہ دے حاضر ہوئے آپ دے حاضر ہوئے اگوں فرمایا رات تسا سڈے نال اس طرح محبت رکھو جس طرح اسلامت رکھ میں والد امام عالی مقام کو سنیا ہے سوجدہ سرجدا اتار والے فرمایا ہے لوگوں تسا مجھے میرے پرتنے تو اگے نہ واؤ مینو میرے مرتبے کو رسوے فرمایا ہے جو میرے مرتبے کو مقام تو پہلو عبدیت آتا آل اللہ! آل اللہ! آل اللہ! مقام ابدیت آ فرمایا نبوت کے مقام کو پہلے مقام ادبیت آ فرمایا پہلو پنکھا تیرے جو اسے نے عطا فرمائے نے میں میرے شان جو بھی پرورتی نے عطا فرمایا ہے مطلب میں دائرہ کے عطا فرمایا ہے لہٰذا مینو میری شان کو بتاؤ نا جدو فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے مقام تے رکھو کہ میرے محبت کریا کرو میرے مقام کو بتاؤں اے یاد سمجھ خبردار سانو سے مقام تے رہ دیا کرو محبت کریا کرو جنہیں امام ہوئے عراقی عراقی دعوا شروع حسیند نتیجا کی نکلیاں گلان کے اتنے اعتماد کردیا اپنے خروج سے فرما لیا لیکن سن جڑے جد امام, دی امام حسن مجتما نے سید نامی معاویا پاک سنو فرمائی تاریخ تکڑی میرے لکھیا ہے لکھا ہے جو جم ہسن زبار جب امیر معاویا پاگا شریف اے اے اے دال کال موقع لب گیا جائے امیر معاویا پاک کو شہید کر دوں اے دال نے سدیا کہ انہوں رابطیا نے سد لیا فارشیا جان بات کی جنگ فرمائی سی انہوں نے ایسا ہی ریاست لیکن عشقات نے تعلق جوڑ نال مولا علی باد ارشک نے تعلق جدو جو دشمنوں جوڑے تو پھر اوشن نے انہوں نے سد لیا جب امیر معاویہ پاک آئے سورج تہذ کا لگا پتا ہر کے فوجوں کے پوشن جہاں لگے ہی سن آپ سرکار نے تو آپ نے پرمر تابے دار ہو چلو چکو تلوار لڑو خارسیاں پہلو علی نے خارشیا مرایا میری تلوار کے امیر محاوض پاک خوش کرنے سلا سمجھ کے جی تکڑا پاسا اسی پاس جانا ماڑیا نو چمزورا نو چکر دنیا دے پاسے ویچیا گئے ای ای دی پرانی فطرت ہے جیسے لے پہلو امام پاک محبت دعوی آؤ سرکار آؤ سرکار جدو آؤ سرکار تشریف لیا ہے اس لیے کمیشن یہاں نے انج کیتا جو او آشت میں بیت نو شہید کیتا ہے شہد تو جزید نے زیادہ تو زیادہ ابن زیاد میں ہیجایا سا باقی ساری فوجوں ہی جما کی لیادا ابن زیاد نے اتوں ہی فوج لے کے شہید کروایا اور خود بھی شہید کرنے والے <سؤال> سارے حوفوں نے یہ دسو یہ حضرت ہودرلی فوج کو چڑھ کے ادھر آئے فوج کا کون سن اگر مجلو سر جسیل حکم میری حکومت بچا گورنر بنا پیا میں گورنر پہ بناؤنا میری حکومت بچا نے حکم دن لیکن دیکن اگلے میں دار شہید کینے کیا کدے تسا اس گل سے غور کیا جو میں جناب مبارکہ بھی سنا جی بولو اللہ مثال کے مدینہ شریف کا اے مقام ہے درام نے بتا شریف کا مدینے شریف چیزا راستہ بھی خوفیاں جیتوں امام مقام نے مشکل مکے راستہ بھی ہے شام کا علاقہ مدینہ مکہ ادھر شام ادھر کوفہ راہ پہ بلکہ جہاں شام نو راہ پہ جاتا ہے کر پلا جو ہے وجہ ہے شہر کے بارو بار, و بار امام پا بارو بار او رستہ نپ لیا ہے جہاں شام نو جانا اللہ کی وجہ جس حالات بدلے نے پتا لگا جو مسلم شہید کر دیتا گیا آپ فورن سمجھ گئے کہ میرے برادر اکبر امام حسن تباہ میں آخرا خروج کیا اپنے برادر اکبر امام حسن میں کرنا اور باقی صحابہ اکرام دے جلے خروج کو منع فرما رہے سن میں, میں اس شریف رجوع کرنا تا کر کے آپ نے اس شام رسند آئے سان آلے راہ سن, سن مکے راہیم پاک کی شہادت کی خبر ملیے حالے بہت سارے دی مسافت دور سی حالات کا پتا بھی لگ گیا جی جنا ہوا جا سکتے سنتے ہواس تو پی جانا سی مکے والے راستے جی جنا مدینے واپس تو اتو قریبوں رستہ نکلتا پہ مدینے آ جانا سی مدینے والے رستے ات نہ مکے والے رستے پے نے نہ مدینے والے رستے پہ بلکہ کیڑے راہ تے راہتے پہ اس رستے اتنے پے نے جڑا رستہ جا رہا کیوں اس پہ جانتے سن خود اکانا سی امام حسن ملتبا نے فرمایا سی فرمایا مجھے ایسے آشقا نالوں امیر مواض چاہ کیوں اے میری چان کے دشمن نے وہ میری چان نہیں من قتل کرنا چاہتے ہیں وہ میرے قتل کرے گا نہیں تا کر کے آپ نے کھوفے والوں نے میرے برادر اکبر بھی شہید کیتا ہے یہ میرے ٹپر بھی چڑنا نہیں جی میں ہر فیصلہ کر میں شام چلا جانا جان ختم نہیں کرا کر اللہ لیکن رولا صرف تحقیق کرنے کے پاس جانا چلی مگر نے بالکل اکرا والی رویت لے لے کے دے کی ترکیا چیسا بہت پیسا ویسٹ کر مطلب پیسے اللہ تحقیق کا مطلب صرف ہے اللہ جی کوئی جس کی شاپر کا حقیقت یا میری مکا میں کر بلا مدینے بنا کے بھی کھا دے جا حسین جا رہے اور اگر تاریخ تبری میرے سامنے سخ خا، سخ خا. آلی مقام رضی اللہ تعالی نے سرکار فرمایا ہے اس کو مشہور خو نے فرمایا ہے. فرمایا میرے یا واپس بندی میں جان دو یا مجھے حداں تو باہر بھیج دو یا مجھے جزید کو لے لے تو میرے کرو جو کرے جدید کرے جدید کو لے جدید لیکن اونا نا مدینے دیتا جی تر گئے واپس دا بھار اوتھے دا اوتھے جی تر گئے اللہ دربار گا یزید آلے دلے یا شاہ رسول تاریخ نے لکھا میرے میںزیت نال جنگ کرتے حکومت یدید کا جو بھی حکم ہو یعنی مام سنت ہو پاک حسین جان گئے بائی مان کا بہ یہ چرح چاہتا ہے کہ میری استعمال کرے اسلام کے خلاف قرآن و سنت خلاف اور اسلام بھی کہ مسلماناں دی اجتماعییت دے, دے خلاف لہذا اگر میرے کولے عمل صادر ہو جاندا اے تے پھر اسلام دا نقصان ہو جانا اے لہذا میں حسین کی اسلام دا بھلا تے سکنا اسلام دا نقصان کر سکدا آمین سبحان اللہ سبحان یہ کوئی ایک عظیم نقطہ اے جس نقصے آپ سرکار نے فرمایا کہ کوران سنگت کے خلاف جو بیئت نہیں کر سکتا تو تیری بیئت بھی نہیں یزید <معرح> چل اس کا مطلب یہ ہوئے گا کہ اسلام دی اجتماعیت برقرار رہے گی جیوزا میں دوبارہ وہ فلا اس مسلمان کی تمایت وہ دوبارہ پیدا کر جانا گا لیکن اگر انیت کے ہاتھا ہاتھ دے دیتے یہ بے مان میری طاقت بھی استعمال کرے گا اسلام نتیجا کی نکلنا ہے پھر وہی دو گروہ ہو جانے نے پھر مسلمانوں دی قتل و غارت ہوسین آدھے آدھی آدھے نالے چند لوگوں دی جان دے د آپ نے جواب دے فرمایا جو کر لو میں امام والے لکھیا جو امام علی مقام نے لڑائی تاریخ لکھا ہے جو جسے مسلم بن عقیل نو شہید کرنے یاد ہے تو مسلم بنا جس کے گھر ٹھہرے ہوئے سن ایک امیر سردار سن پنا لے آنا جانا ابن زیاد پتا کروایا بھی پوچھو کیوں نہیں آن میرے کو آخیا بھی میں بیمار ہوں بہانا بیماری کا میں جس یہ آواز دا اند آ کے میرے کو بہ جائے گی میں موقع مناسب دیکھا گا اسلے میں آخا گا میری پیاس لگی ہے پانی دیا اسی نکلو جی کریاد آ گیا ان پہلی بار گل کی میرے پیاس لگی جی پانی دوسلم پوچھا ہزور خیر قدرت پہن کے باوجود قتل کیوں نہیں فرمایا یار میری اس گل پہ بڑی حیا آئی ہے کہ فوج جس نے سردار اس لیے حدرت ہو سن امام علی مقام تک پہنچنے کی ورض نال گھوڑے دوڑائے پانی راہ چک پیاس لگ گئی انہوں پانی نہیں پیاس ہو گئی جب پہنچے پتا بھی ایسی فوج کا جو کوئی اندر باہر آئے نہ صرف فوج بھجیے سن اس کے باوجود فرمایا کھولو تھلے پانی آ لے مشکو پلاؤ پانی ہاتھ آ شراب ہو جان پانی جس لگی ایک پانی پی طبیعت ڈھال ہو جاتی جی آخر چاہیے لا سکتے مشورہ بھی اپنے فوج آئیے آپ نے فرمایا نا میں لڑائی تاریخ پہل کر اللہ. سمجھ دنے کہ خروج آپ نے کیتا ہے آستے جنگ آستے فلاں, آستے فلاں آستے. تو پھر آپ نے ایک کی تھی کیوں نہیں ہے خروج یقینی بات ہے کہ حکومت اگر یزید کو ہونی ہے تو لڑائی تو ہونی ہی جدو آپ اگ تشریف لیا نے پتا لگا مسلم بین اکیل نے حالات اس اسلے آپ نے ارادہ تبدیل فرما لیا ہے جدو ارادہ تبدیل او خروج والے ارادے تو آپ نے فرما لیا سی حجوع اس امام نے پہل نہیں کی تھی فروج کرنے دا تاکہ حکومت اسلامیہ میرے ہاتھ آرکت مستفا حسین لے سکتا یزیر بلیم کتوں دے اللہ لیکن کہ ہوں لڑائی چاپ پہل نہیں کی باوجود حتا کہ نیری پچھلی فوج آؤں تو پہلوں ایک بارا پھر والا نے عرض کی کہ حضور اے تھوڑے نے لڑ بھی لڑکے ان لڑ جیت بھی سکنے لڑ لیے پچھلے آؤ گے وہ زیادہ تعداد ہوئے گی آپ نہیں لڑ سکیں گے آپ نے فرمایا نہیں تاریخ کر واپس آنا اپنے موضوع گلے تمبی واسطے کیتا خود آشقا شہید امام حسین پاک قاتلانہ حملے کیتے اور آپ کو زہرا بھی دوائیاں اور آپ شہید کروایا یہاں آشق نے ہی ہاتھا دے کئی افراد شہید کر فرمان مبارک مولا علی پاک کا فرمان سنا بہت ساری مولا علی پاک کی روایت کے فرمان رسول <سؤال> ہے کریب سبحان اللہ کام چار ہزار ڈیلے ڈلے تو اب ابت خل دو سارا شنا مست او اور اس حدیز مبارک صحیح. اور اس مسلم نے نقل نہیں لیکن شرطا کیے مبارک جی جاؤ کے بول مبارک <سلام> سنیا جناب کے اکرچ آر پارنا لاوے مولا <سلام> پاک سرکاروں بھی سروت شاد فرمایا فرمایا فرمایاوت کی وجہ تو ایشا پاک جو کچھ ہے سن نے وہ بھی تسلیم نہیں کیتا نے وہ بھی منیا نہیں جو کچھ آپ پرور دگار نشان دبی جی, تسلیم نہیں کیتا لیکن دوسرے حد کو لنگ جان والے سن نسارا نے محبت کی محبت تو حد تو لگ گئے جب حد تو نفرت کرنے والے ادا رکھنے والے یہ سر وہاں نے تمکا لا دیتے لیکن جہرے محبت کرنے والے کمی نے سر وہ بدمست ربھی کہوا تو خد خدا نے یسا باغ نا لیا وی سونے آپ فرما فرمایا نام دخار کبھی ہوئے جناب ادا رکھنے والے خارجی لے لیکن دوسرے پاس لسٹا تام ہوالیاں دیا لا دس تھان پاپ کو ندی پاپ تو چوکھا ہے کسی تھانے جگریل کہ بھول گیا لایا لوبیلا جانی گیا نبی بکواستا گستاخیاں کرنا وا جا میرے کولب کرے گا میں حوالے دیا گا چونکہ وقت چھوڑا پورا کرنا ہے بکواسا بھی کی سید رات مالا نبی جنا سلام پر جڑا اللہ تعالی نے ला मिलियन ने इज انج امبیا باغ دستاخیاں سہابہ باغ دیا بھی گستاخیاں انہیں کیتیاں میں امام موسیٰ قالمدِ حوالِ نال ایک حدیث مبارکہ سنونا اور تو ہم دس دینا کہ امام بخاری دے نزدیک جلی سند اہلِ بیتِ ادھار دے افراد دیئے او ساری سندان دے نالوں خوبصورت ترین محفوظ ترین اور محبوب ترین جلی سند اہلِ بیتِ ادھار دیئے نام ناشکا والا نہیں سی بلکہ ابھی سنیا والا حدی مبارکا جہاں امام موسا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کا حدیث مبارکہ پہلا اس کا حوالہ جی الجم کو خبرانی موج میں شریر میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے حدیث مبارکہ ہے کہ علاوہ ازیز اور اس یعنی اور مانوی طور پہ یہ حدیث صرف امام پوسا قدم تو ہی روایت نہیں بلکہ بہت روایت ہے لیکن اہل بیت نے فریزہ ادا کیوں کی اس واسطے کہ یہ نبی سرور داموں سرام کے خیال سے نبی سرور کی عزت کا بھی سونا کر حدیش کمار کا پہلے ہدیش کمار کو اصبل اقطيا اقطلم و من سب اصحابي فضل دوو و من سبوا من اصحابي فضل دوو بください, امام موسا قدم حلیت مبارکہ بیاں فرما نے فرمایا خبردار ختم کریبتاخیا کر دسو کریب نے گستاخی کرتا ہے ندی سرو نے فرمایا ختل کر دے جا میرے ساتھ کسی بھی شہادی گستاخی کر دے دسیا جیسلم نہیں نہ جا گا کرتا ہے جا گا کرتا ہے وہ سننی نہیں چلا ماریا جی جی اچھا جی سوال کیتے نے سوال کا ڈالنا جب نہیں دیتا ہاں جی لیکن میں نہیں کل پرادر مکرم عدرت اللہ مولانا سے گے شاہ سب سے زیادہ دیا کہ یارو پیری خلاف ہوں ہوں دا فردا سے فلانی فلانی گا لکتی فلانی فلانی گا میں کہا یاری نا دیو جگری سمال دا جواب تے ایک ہوں مون حسدت کے بھوک وہ آدھا ظاہر کردہ پھرے تو کردہ پھرے کیونکہ لگھتے شہب گے پھوکتے رہتے ہیں کہڑا کہڑا بھائی جناب لگے ہوں کہیں ہر راہی ہو فروجہ لڑنا اس دے میم پوکیا ہو دنیا کسی دو نمبر تو دونوں رافذی نو میں سوال سوال ایک سوال کا جواب نہیں آیا مجھے روایت پڑھنے دھوکھا لگا سر تاریخ میں شکل لکھا کی ایسی کہ صحابی رسول کا حق بنتا ہے اللہ تعالی سرکار نے جنازہ پڑھایا ہے لیکن دہنے یعنی رسول دا دہنے چھے ایسی کہ یزید رحمہ اللہ دنچ نہیں سیوتی نے کہ سارے ماما یزید بلی س نے <کت tao> او... اس, اس, اس حکومت حکومت حکومت جس حصول لکھا جی روایت ملے دکھا لیا کہ باپ بھی بن یزید باری لیکن میں نے لفظ لیکن میری توجہ نہ میں سمجھ لیا کہ یزید بن محاوی کا جنازہ بڑھایا شادی ہوں یہ ہمیشہ پتہ ہے ہر تیز رفتار پھوڑے اٹھو کر. لگتی صحافیا رسول نے پڑھایا میں اپنے بارویں سوال شامل کر لیا میں آخیا بھائی جدید یزید بن منا اگر صحافی رسول نے پڑھایا تو پھر یہ دسو بھی اگر آپ کو اکافر دکھا فرد کا جناد پڑھا کون پڑے گا کٹیوں پھر جواب نہیں دے جدو میں پتا لگیا دوبارہ میں اس گل دیکھا محسوس ہویا اس تو پہلے بیان کرتا اندر بار پتم دیو نے شگرد نے جا کے گل کر دیتی آخر جی اپنا یہ جھوٹ بولیا جھوٹ بولیا میں کر دینا میں دوبارہ وزاحت کر کے لائٹ تاکہ جنہوں نے گل سن کے کچھ غلط فہمی لگی انہوں نے دور ہو جاوے لیکن سوال نہ چیز کی نے سوال کیا جسید کا جنادا پڑھا جانی ہے کی مطلب جی کوئی شی کافر دے, اگر کافر دے ہو دے او دا جنادہ پڑھایا معاویہ بن یزید نے معاویہ بن یزید نے جناد پڑھایا پچھو بہت سارے مسلمان پڑھیا جی اگر فتو پڑھنے مطلب کی گا کہ جہاں ان کو کر بچا پیا لایا کہ کا فر یزیت کا جنازہ پڑھایا سی وہ جنازہ پڑھا دتا رسول نے تو ات کر میں نتیجا کیلے جی جنادا پڑھنے والے پھر چیڑ, اے تے نی, آرد, آرد. مطلب میں گل کر مرے حسد کیوں عدالت کیوں ظاہر کرنا ہے اور جب سوال کر سکے نیت خلا مت کتنا جا فخرچ ہے چی بزرگوں کا دا ہے جس ویسے وہ نہ چیت لیا ہے کوئی نہیں جی پیادہ ہے سوالا کا جواب دے چاہ چاہ نہ میںمکن کی اللہ <سؤال> کے فصلو کربنا مہائیت نے دل کے سبوت فرمایا فکیرسولہ قریب کے درد لوکر فرمایا ہوا ہے کہ کوئی باد ٹی حیثیت رکھد ہی نہیں سامنے آ جہودی اللہ دو ٹولہ چنو میں کس وجہ کیوںکہ ایک ٹولہ نے بوز رکھا تو وہ بھی مارا گیا دوسرا محبت چہد تو لگا اے علی, کچھ تیرے بغز رکھ والے ہے کچھ تیرے محبت جہاد تو او بھی تتباہ و برباد ہو جانا ہے ایمان لیادار ان سن سرف اوبین سن جی الی یعنی او جنت دے مستحق بنے کیونکہ صاحب ایمان سن ج مستحق بھی بنان گے تیرے محبت کرنے والے یعنی من بھی حبیف پیش کیا کرنا تیرے محبت کرنے وال جا حد لگے ہو کے جہنم جان گے جڑے تیر محبت کردے جو تین تین منگ گے جو تئی تین نہیں امیں منگ گی او ہو جنت اللہ! گلدی اللہ! قرآن دی آیات تعلق تطہیر نال ہے یعنی سورت الاحزاب دی آیت نمبر ہے تیتیس تری مبارک جن رکھا جاتا ہے اپنا پانچ, پانچ دینا دینا دینا. محاملہ، محاملہ، محاملہ. آیت پوریا پانچ پاک کے نا دیا سبحان اللہ ہر آیت کا تعلق ثابت نہ ہو پاک تاک ہے جو اصحان نو پاک تے ماننے ہی لیکن صرف پنجن ہی پاک نہیں مانتے اثا یہ سارے حل ہارم ہی پاک بن اب صرف پنجن ہی پاک نہیں مانتے پڑھا پتہ لگ جائے گا کروایا ہے پچھلی ساری تقریر او مقدمہ سی تو ہوں پا لگتا ہے یعنی شروع ہو تقریر ہال ہوگی دیگار یا د دیار ف ف فرماؤں القاۃ ترذل حیات الدنيا وذلتها اگر ਤੁਸੀਂ او حبیباں سرکار ਨੂੰ فرمایا ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ گھر والیوں ਨੂੰ فرمાવો رسول کریم فرمਾ رہے ہیں اے میریਆਂ بیویاں اگر ਤੁਸੀਂ ارادہ کر دیاں جے تو نتل حیات دنیا وذلتها سیتنیا <سلام> بھی سی تھی کہ پھر آو آو میں کر دینا اپنے پہلا گیت چند گوا اسے ساری کرو آخر اللہ دے دی طلب کرو دے آخرت ٹھکانے جنت والے کرو یعنی دنیا طلب نہ کرو دنیا آخروار دنیا نو اللہ رسم د پروردگار بار کل کی رسول کریم کی ازواج رات نے دستی مال لگتے. جاری جاری مال دے تاکہ اچھا تھوڑا فراخی اللہ تعالی کھائیے پیئے استعمال کری اور کریے اور جب چلت بھی کریے جناب نا دلائی کریم ناراض ہو گیا آسانی چاہیے چاہیے اللہ پیسول چاہیے سارا لوحاج متوہار بگوان بولیاں لفظ آنا دے تک مانا تاج دارے ارت خری فرما جنا دل بر چپڑ کا ساتھ فروا گئے چنیا چاہیے دنیا کی خوبصورتی بنا شکار چاہیے اللہ سونے چاہیے ایک نکی جی اسلحہ پیش کر جانا سب سے بھی دنیا نہیں فرمایا وہ جہی دنیا نو پسند والے اللہ رسول دوارے پھر دنیا بن چڑیا کا طرف بار نہیں بننا بہو شیشا فرق دنیادار دنیا دنیا تلاش کر کے دنیا طلب کر کے ضرورت تو زیادہ زیب و جینت ہوں ہمیشہ ضرورت تو زیادہ زیب و زینت کی ہوں ضرورت تو زیادہ زیادہ نو آخ دین دے بدھی خرچ کرنا ادھر ہر مرضی سچ لیے ضرورت تو وقت دنیا دے طلبگار بنیے یا, یا اللہ کے رشورت اختیار اختیار ہے, دنیا اختیار ہے, اختیار ہے تو جن طلب کرو لیکن اگر میرے فرمایا سی فرمایا میرا میں جسنی فکر دی شداقت دے بہت وڈی دلیل ہوئی ہے اس نو گریب قبول کردا ہے امیر, جی دی بے امیر بڑا, بڑا پتہ لگ جی جا سی سمجھ بھی آ جا سی جی. ایل کی چشتیاں بھی سچی آئی لیکن اگ آن لگا گڑا پہ جا سا یہ الحمدللہ <سؤال> للہ ساڈے بزرگوں کی فکر کی صداقت کی دلیل ہے جو گریب پوتے ادھر ہی آتے باقی بڑے بڑے امیر امیر جانے نے امیران بڑے بڑے رسے پاؤ کے ول بھی آتے ہیں مولویا جی ادھر بزرگ ہاں جی چلو ہوں اگلیاں دو آیتنا تعلق ویک پہلی اتنے ترتیب کی ترتیب یہ ختم جو اللہ تعالیٰ نے آدھے رسول کری زبان پہلی آیت کیے. پہلی آیت کے نال دن حیات دنیا وزیر کہا اگر دنیا تڑپ کرو گیا تو پھر اس کا بدلہ کی ہے کے فرمایا، او تم دنیا دے کے رخصت کر دینا تو دوسری آیت فرمایا اگر تصویر آسرت اللہ رسول دیا تلبکار بنو پھر تستے بڑے سونے اجم تیار کر رکھے نے دو آیتوں میں گل پوری ہوئی ہے تو آیتوں گل پوری ہوئی. گا لے. دوسری آیات ادھی گل دونوں آیتوں اگلیاں دو آیتیں پڑھنا اکیسویں پارے کی آخری آیت تے دوسری بائیسویں پارے بھی پہلی آیت پرور د فرماہیسویں پارت کی آخری آئی ترجمہ کی خود ہے زبان کہ سوجا کون آدمی بولو لف صرفتہ ہن خدم فرمایا نشا کا گھر والی نشا ہے منت نشا نبی نبی ہی مراد ہو تے جدو یہ آخر اسلے نبی پاک نسبت رکھن والیاں جتنیاں بھی عورتوں نے ساری ساری اللہ! آہ, آہ! آہ! آہ! اللہ, دا فضل ہوندا اللہ دا فضل ہوندا قرآن دا جو دو میں نے بولو اللہ نسبت رکھنے سارا اس لفظ کے مانچ آ نے ہر نسبت کی گل ہے بعض عورت ایسا نے جنہوں نے رسول کریم دسبت بہت زیادہ بعض ایسا نے جنہوں نے زیادہ نسبت حاصل نہیں لیکن کچھ نسبت یعنی نسبت نسبت اتنی ہے نہ چیز نے موضوع لایا قرابت رسول خرابت نیلی ہے نہیں مل سکتی والدہ خرابت ہے وہ نہیں مل سکہ رسول ہے اللہ تعالی نے لفظ یہ کیوں نہیں فرمایا جو تصا محبت کرو مبت کرو میرے ندی کے گھر والوں یہ کیوں فرمایا ہے یعنی مطلب ہے ادنا تو ادنا درجے دا صحابی جنہیں ایک بار رسول کریم کی زیارت کی ایمان کی حالت تھوڑی جی زیارت بعد ادنا تو ادنا درجہ یعنی صحابیت مقام دے سب چھوٹا درجہ ہے وہ درجہ بھی اتنا علیب ہے کہ بعد والے ملی <سلام> مطلب ہے نا وہ دوسرے کو سال دیکھی میں کہ جو قرابت ہے وہ ماں بیٹیاں ہو تھکتی جو تام تما یا وہ خوراوت کدرے دوسرے جو خوراوت نبی پاک سرکار والے والی علیہ وسلم کورو جی جتنی بھی ملی ہے سادہ کی کم میں اللہ تعالیٰ دے قرآن کی آجت عمل نہ ہوگا کہ جتنے بھی قرآبتدار نے بہویں اصاب رسول ہولے بہتے رسول ہونی یعنی اہل بہد تو مراد ازماجے رسول ہون یا کے رسول ہوسول کریم کے والدین ہونا سارے کریمیا دنوں مبدت اختیار کرنی پیسے ایک تو بھی جڑا نسے گا وہ سننی بھی نہیں تو قرآن کی آیت پہ عمل کرنے والا بھی نہیں تو رسول کریم بھی صحیح مبت رکھنا او دی نسبت جہی ہے ضرور حاصل ہے امت ہر عورت نو نسبت ضرور حاصل ہے کہ او رسول کریم دی امت ہے تعلق ہے کسے دا کوئی تعلق ہے کوئی بیٹی ہے تعلق بیٹیاں والا ہے کوئی بیوی ہے تعلق بیویا والا ہے کوئی مکن ہے تعلق خبر آئی اللہ. لیکن جتنی نسبت زیادہ جتنا تعلق زیادہ جتنی قرآبت زیادہ اتنا ہی عصاہیت مبارک بھی خواتین اور تین یوگا افلاح لوگ گار پہ فرما ہے نبی سرورس رکھنے والی عورتاں خبردار اگر تم کسے کچھ کوئی بے حی لائی ہار ہوا کسی نے کوئی بے حیلا کم نہیں یواف آزاد ہو عذاب آزاد سزا تو گنا وَكَانَ عَلَى اللَّهِ اور اللہ ہوں پارے کی پہلی آیت یخ میں فرمایا اور, اور اگر تو ڈردیا ریدار رہی اللہ اجرا مرغ اور امل چیز کردیا رہی اجرحا مرغ نا اصا دو گے اجرہ مرغ ہے استنے کی اجر دو دی آخری آیت کی اگر نا فرمانی کی سزا بائیس کیے، اگر رسول بھی کی کیتی داری کی عمل کیے تو پھر اجر پچھلی آیت, آیت سزا اگلی آیت, ایت جزا پچھلی آیت نہ آیات ملک دوسری آیت چ امر بل اور اس کی جسا کہ پوری گل دو آیتوں پچھلی گل بھی پوری دو آیتوں گل بھی پوری دو آیتوں میں اکیس میں دی پہلی آیت ان ای دو آیت گل پوری ہوئی لیکن مکی, نہیں. नहीं नहीं مکی اللہ و تبارک و تعالی کا <تصفح> اللہ تعالی نے اور شاہ نہیں جائے نبی مراد لگیے صرف اہل بیٹھ دیا اور مانا کی بنے گا نبی سربر بیچ دیا خواتین نہیں تو پورا کہ نبی امت دی ہر عورت دی نسبت رسول کریم امتن دی ہے لہذا نسبت تعلق ہے پاک ایمان نہیںر یو سائی بد مت کسی بھی نہیںلام آ گیاں اسلام جی خاص آڈا جلندر اقبال فرمایا اپنی ملت افواہ رسبت رکھنے والے مرد جبردار ترکیبی نہیں پر ساری افتاس نو نہیں جہ تن ہر کوئی دیکھے وہ تن صرف وی سبحان اللہ فرمایا کہ نا کرے اللہ دی فی دل, دل. بنا محبت اور محبت محبت خدا ایفلان ایفلان بنا کے ڈیش کیتا ہے نے تما دی مرض پیدا سکولی آخ دل نہیں دی دیکھا لو ہو گیا جی اللہ تعالی کی فرما رہا ہے تعلیم چاہے نہیں پر جڑی شہر تما بھی مرد فرما انگریزی تعلیم مرد کا کہہ رہی ہے قوم سازی نسن نسا سارے تریقے قوم نکھا دیتے نتیجہ کی نکلے نتیجہ یہ نکلیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ارد فرما رہا اسی محبت کےشپور نام دے کے بائی مان وہ پیچھوں جانا قربان کی مر خوب سب مجھے اس تعلیم نمونا چلا دینا جا جیو نے دعوی نبی تو مراد ساری اکمت دیا اور تمام دی رزا روایت نمبر حدیف نمبر انیس ہزار پانچ سو چھبیس اپنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر ام سامع الحسن يقول راجل على راجل ما راجلا على رجل موهود اسمه بدل له رساله فمن يحددنا هو وهو يخطعنا بالقول فمرى موهود اسها كانت ما هو حتى شجع فذهب الى عمر فقال يا امير المؤمنين مر علي هذا فانا مالك فلي حدث خلها بني بعشا حتى شجعني يخطع حتى شجعني فقال أمر لماذا ربته فقال يا أمير المقبلين ما عليه فإذا هو مع نسبة لا أعرف خلها يحدث له وهو يخطع لهم فلم أملت نفسه فقال أمر بدل اللہ حضرت خطاب سنتا دور ہے مبارک آپ دور مبارک بندہ جا رہا رستے اتنے اپنی ہے عورتوں میٹے انسان گل کی اگوں نے دیا عورتوں نے اگو لہجے لچکدار لہجے یہ لفظ حدیف مبارکہ بچا جو ہے مہان لاہ لچکدار لہجے گا سامنے نبی سرور مارا سرال آپ نے چھوٹا کڈیا مارے کنا چیر دالبان لائیا نے پتھر ویار شکایت لے کے بارگا بچا فکالا یا مرا مر لیا ہا بس وچن کو حد ہاتھ سجا نہیں کرنا چاہتا سوچا روڑیا نہ گل کی نہ کوئی رولا پایا پھر بھی میرے سوٹا تے کو ادب انساف کا فیصلہ لینا آیا وا فرمایا مرد والا گزرا یہاں سی اورتوں کے لہارے پورا میں سجانا جو اها کیا بات یحدث الاخو وہ کلا کر زیادہ سی وہ یخطا الاخلا فلا تخمعنا یخطا الاخلا اوئے ماده جے تو پروردگار جے لفظ اجتماع جگلار لہجے والر آئی ہے اپنے آپ کو باہر ہو گیا اپنے آپ سے نہیں سوٹا مار کا فیصلہ یاریایا تو مبارک ہو کہ پھکا لوں عمر حماد ایو اللہ رب بارالو کڈنالیا فیرحمک اللہ پوری دنیا جان دی عمر نے غلط فیصلہ نہیں فیصلہ کی فرمایا کٹھی من جا کسی مارے ہر عدل کا پکرتا کی ہے کہ جن کٹیا ہے اس نو اس دا بدلا لے کے دا گٹن کی اجازت دیٹا لیکن عمر بن خطاب نہیں. بدلہ کیوں نہیں کے جاوے. کہ عورتاں بہ تیریاں نہیں لیکن راہیوں انداز گل کرنے کی ضرورت کی جیڑے انداز میں فرور دگار نے منا تس انساس گل خیر اپنا خیرت لے اختیار چھوٹے نال کے تیو پٹ چڑیا اے دے اختیار سی کٹاو والا تین بدلا ہوں دیکھو کیوا خیرت ہوتی رب کی نکی اور نتیجے کٹن خبردار نے گل <سؤال> کر لگن بھارت شرم کر جڑا گلا پتا لگیا عمر بن خطاب دی عدالت غیرت سزا نہیں در دی رب دے دی دی خلاف یا دے خلاف عمل کر سزا دی, دی اور پتا لگیا من کر دے یار تو چمل کر ملک ممتاز نے غیرت دی وجہ اسلام کے کوئی سزا نہیں سی سزا کنہیں دیتی ہے جہاں اسلام باہر سنامو باہر سن بھائی مانا سلا دیتی ہے جی کو دیکھو. پاس کہ اگر کوئی اپنی کو پکڑا یہ شریعت ہو وہ چنابے سپیکر تو لے کے بل پاس کر سارے نے بل پاس را کے انہیں آخیا ہے بھائی پاکستان خصوص اِسی حکومت چلاو آئے تو بل عموم سارے پاکستانی اگر ظاہر خصوصیاں کا نام لے لینی ہوں عموم گے نفت والے اگر یار لائے تو گھروں پیو نت کرنے کا کوئی حق نہیں جی غیرت کی وجہ تو پیو لڑے گا رولا پائے گا انہوں گھر کے چھیلے چند کر دیا گے ہاتھ چڑے پوا گے سب دیا گے زلیل کر گے لیکن نہ جو میںولی روز چکنا اس دیر تو جھولی چکن لگا تو روز ہی چان پر دگارا سارا تو پہلے جناب سپیکر دیار لے کے ڈرے آئے پرگارا پھر اسمبلی بل <سؤال> دلیاں دیا بھی یار لے کے گھر آو پرور دگارا پھر اس ووٹ دے کے بل پاس کرایا سارے دیا لے کے آپ اگوں قانون چلاو آلیا جائے قانون کا نفاد کرے پرور دگارا سارا کو پہلے انہوں دیا دیا گھر یار لے کے آوان تاکہ یہ سان یہ پتا ہے یہ دعات ساری پہلو ہی قبول ہے کی مطلب ہے وہ جی حیرت آسمبلی آم حیرت ہونا چاہیے لیکن میں پتہ لگ گیا حلیف مبارک جو آیت آئی پھر بن خطاب دی بارگاہ وارگاہ ٹوٹنے والے دا اے واقعہ پیش کیوں ہوتا یہ فیصلہ کیوں ہوتا اے دا مطلب یہ کہ النبی تو نبی لہذا جہد متن کی نسبت ہے آدمی رسبت کا مطلب حیا کرے جس کھولے رسول کریم کی خوراوتداری والی نسبت ہے وہ اپنی رسبت دا خیال کرے है, है, है, है. مخیر تعلق شاذ کرا یا نیسالب کیا کرنا گاؤں کا اطف پچھلے حکومت جا رہا ہے تعلق رکھنے وقرن في بيوت قولا گھرے بیٹھيارو کار پکڑو ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى جاهلیت اولى والا تبرج نہ کرے آجے اس لفظ تے میں آخر پہ آونا بعد چھوڑنا واقم السلاما نماز پڑھدیاں رویاجے وا دین سکھا تا سکھا دے نیاں رویاجے وا بیان اللہ ورسولہو اللہ رسول دے نال دی عبادت کردیاں رویاجے انما یرید اللہ لکم خیر ومرض ساہل البیت بس اللہ تبارک و تعالی کا ای لفظ پچھلیاں ساڑیاں آیات ای اشارہ پیا کرتا ہے جو کہ سارے احکام صرف اہل واسطے آئے نا اور کھیلی عجیب گل ہے ادرویش مخاطب نشاء النبی نبی نشاء النبی تو پہلا مخاطب جہاں دکھنا چاہتا ہے آخری مخاطب جہا دکھنا چاہتا ہے وہ کیے سارا اور لکھتا ہے کہ نہیں صرف بیت ہیں لیکن میں گا کہ تحارت تحارت نماز پڑھنے کا حکم صرف اہل بیت کی اور باقی امت کو نہیں ہے زکاة دینے کا مانا سمجھو. اللہ تعالی جد اللہ و رکھو لالا کسی شاید ارادہ فرماؤں یا ہو جاؤ کٹے بارہ امام کی معصومیت سابت کرنے والے سابت کرنے میں اسی نقبے کے اتنے بوٹھے سے مکالا پڑ کے آلے جسل اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیا جدو اللہ تعالیٰ ارادہ فرما فرمایا لہٰذا دو اللہ تعالی پیدا فرمانے یا کسی دے اللہ تعالیٰ دی قدرت دے دو طریقے کہڑے کہڑے پہلا طریقہ وہ ہوئی خو کو بس ہو گی دوسرا طریقہ اللہ تعالی اسباب رکھنا کون بھی نہیں فرما اگر ہو گیا تو ہو جائے گا آدم پا علیہ السلام نو بنایا بغیر ماں ہو پیو بغیر اسباب تدم پاک دی ساری اولاد بنا ہر کسی بنا کن کہ لڑ پربت دیگار آدم ہے ایک اور ہر کون خاصے آپ بچہ جو ہے کہ قدرت وہ اسباب دے تحت رکھ دے احکام پروردگار رکھ دے تخلیق لوں اختباز اوقات اللہ تعالیٰ فرمو دے کون فا یا کون فوجہ دو طریقے پروردگار دے کسے شہن و بناون دے پیدا کرنے دے ای پر پروردگار نے پہلے پاس کرنے کا فرمایا ہے اللہ, تعالی اللہ نے ارادہ کیتا ہے بات لیکن ارادہ کیتا ہے پروردگار فرمایا ہے نا نا چکدار میں جی گل نہ کرنا پھر موجود سننا ری پرتگار نےکا معاملہ نہیں رکھیا بلکہ پردار نے رکھے استاد اسباب پائے جان گے رکھے پچھلی آئن کے اللہ تعالی نے کی فرمایا نہیں ہے گیا ہوگی. آرہ آرہ آرہ لگے. آرہ اگر میں مشال کی پیدا کرنے دا اللہ تعالیٰ دا ایک نظام ہے مرد عورت کا اختلاع دا رحم اور مادہ منویہ جدو اے اسباب پائے تے بچہ پیدا جی اے اسباب نہ پائے جان تو بچا اور جو ہے نا جو ہے نا اللہ تعالی نے اسباب پائے نہیں جان گے توارت اور پاکیزگی ملنی اللہ بھی نشاہکام کام اتنے بھی, کا بھی, او بھی, بھی, بھی تر... طریقہ ہی وہ جدو یا نشا آخیا ہے تو دو آیتوں کے پورا فرمایا ہے نشاہ فرمایا ہے چلتی پی ہے لگیا اور تعلق اور تعلق نبی, نبی بات اور نسبت رکھنے والی عورتوں کی سرح اور خود اسلاح فرما رہا ہے لیکن انہوں نے پیچھے صاف آزاد کا لفظ بھی کلا ہے ہر عورت خود فرما کے دے احکام دا بیان فرمایا ہے شیعہ کی کہ دی نا ہو نا ہو ہو. اللہ اگر <سطور> <سطور> <سطور> نافرمانی ظاہر ہوئی لفظ عمل. اگر عب دیا گیا اگر دیا گیا بے حج ہو اگر اگا اگا اگا اگا اگا اگا اگا بے حیا تے معصوم کون ہوتا ہے جی گنا گناہ دا اندیشہ بھی نہ پروردگار مسائل نبی مخاطب فرما کے فرما رہے اگر تلو فشی کا کام ظاہر ہو گیا پتا لگیابی جدو مخاطب کر کے فرمایا ہے ثابت نہیں ہوں کیونکہ معصوم جلو گنا گنا ہو نہی ہوگی پرگار اترایا اگر کو شامل ہو گیا ہرات نے بھی کوئی برائی کی نہیں رسول کریم دیاں بیٹیاں پاپا نے بھی کوئی برائی کی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے محفوظ رکھا لیکن اختیار اور قدرت اور ماسو دل انہوں کا اختیار اور قدرت نہیں لیکن محفوظ رکھتا ہے دے طاقت اور قدرت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی بچا لگ رہی ہے اصل صرف انبیاء فرشتے کے ماسو خیر دے خیر انبیاء محفوظ جو قرآن کرنا چاہتے ہیں باشی ہو گیا دو گنا صدا ملے گی سزا ملنا اور ابھی محفوظ رکھے ہے لیکن اگر ہو گیا طاقت قدرت تے اختیار یہ سابت پیا ہے پتا لگیا آیتِ تو بیت تیروی حفاظت روجے چاہے سنا دے یا بس چکا میں موضوع پورا کر لیا لیکن غیرت کی گل ہے جی آخ میرے سامنے تفصیل مبارک اس دس تفصیلے سکنا اسے آیا مبارک حدیش کی پہ حدیش کی کتاب تفصیل باپ آپ ادری سنبی سو تالا لا بس ادری سنبی داؤس باپ کی پہلی روایت کے حدرت اپنے اباش کو پوچھا گیا تبروجن اولا ایک پہاڑی علاقے ادر ایک میدانی علاقے ادر ادریش نبی نو پاک کے درمیان آدھار شارا لفا آئے اس وقت دے دوران شیطان ایک دیا میدانی علاقے وال مرد کالے دوسرا علاقہ پہاڑی سی پہاڑی چہن والے مرد ابن عباس فرما رہے فرمایا Kole, سیطان آیا گلام غلام چھوکرے کی شکل چکریاں چرا نارے چھوکرے کی شکل چائے آ کے بانسری مانسری یہ تفریح اپنے تفریح بانسری بجا بوں بوں والا مراد بانسری لوہے کٹنے ماریا تو بوں بوں جا لوگ تو ہر اللہ پہنچ نبی گزرا گزر گیا ہٹ چکے مسروفیت لگ گئی جی جی ٹائم پاس وقت گزارنا دی مرجا ہو گئی سال دیا دیوانیاں مرد بھی روگ چنگا چلتا سی روپ چلا کے لگیا چلو بھی سارے آؤں بانسری لے لیا بنا لیا جب اگلا سال تو آڑ آ گئے انہ نے اسی تی آڑ کیا من کی لوگ چ بناد کی ہو جائے انہوں نے بانسری باجے سنا بانسری سنائی ساتھ سنا آواز کٹیا رنگ بھی میدان چندے بھی باہر فروغ گیا Oh, Leo. جی عید رشو میں کوئی ستوا نہیں لگتا صرف اپنے دل کو دیکھا جائے چودہ اگست والی عید کنتی ہے یا ہاں ہاں بالکل نماز ملنگ چودہ اگست یہ پارک بھری پلا بازار بھری رشتے بھرے دکانا بریت بھی کھلیاں چھٹی مرد بھی کھلے فرینڈ گوائے آپس رابطے کر کے منا دے پنٹے گسکامی کوئی باقی پتہ ہی کوئی رب بہتی لائی گئی بہتا پتا ہو کی ہو گیا بخشالیا ہاتھ چ بھی موبائل بخشالیا ہاتھ چی موبائل تش نے آزادی منا فلاحی تھان پہ اچھا میں آ جا منی من اور پائیاں مرد پرایل مل میل کے سنا کاریاں تک گل گئی ہوں اے دستی او لا تو ابن عباس جیدی وضاحت کر رہے نہیں عورتہ مردہ دے اختلاط کل ہلے او روایت مکمل نہیں ہوئی لیکن میں ایک گل نختہ ارض کر جانا او جیڑا ای بیان فرما رہے ہیں کہ پروردگار جشت اختلاط تو جاہلیت اولاد تبرج تو منع فرمایا جو دروبار نہ نکڑے جے جی زیب و زیند کر کے کہ عورتہ مردہ دے اختلاط نہ ہوئے ان اید سے آجے رب دے حکم دی مخالفت ہوئی پتا لگیا جی میں ادھر ویکو ابن بادشاہ نے فرمایا نے اسے بنا لیا بنا لیا بار کرنے ہر باہر نکلایا کرتوت کرایا کریاری ایک باری پہاڑی علاقے گورا لوگ گوا نہ مراد سمجھنے ہو گورا تین آخیا جاتا ہے گورا, اورا, اورا, اورا, اورا. او آیا رہ کا گئے نکلیا کالیا کلوڑیاں واپس جا دسیاں گوروں اگلے سال جد عید منا گئے تو گوری بھی لئے یہ دوریاں دو بھی سج سج کے باہر پہنچ گئی آپسان معام ہو لہذا اس پر اولا مردہ یہ کس تعلیم نے ہمیں سکھایا قرآن نے تو یہ شبق دتا ہے جہاں میں قرآن پران سبق لے سن کوئی ہر سنکا پاک ڈرائیور آپ کو گیپ چکا گیوں ڈرائیور ہے گیپی چپ لازمی پھر ایسی تبرج اللہ میں بزرگ فتح جات اس تیرام تفہیر دا حصہ مندو دس رن سکش میں کئی تقریر سنا یو ٹیوب ہو سگد لا دیا نے جناب نکل نکل کے باہر آنگیاں بھی ایگ دادی نے میری کجری سید لادی امشا شاہ سبت مردمان ایشا جلانی ایک سویرے مارننگ شو کرنے آئی بیٹھی ہوں سید کا مہربان جہاں نام ہے مشہور جگل قدل ہے اپنی اولادا خصوص اس اپنا ہونے والے ماحول اس اپنے رجسٹر وغیرہ نے اپنے نام وغیرہ درج کروائی بھی ہوگا شکریاں اگر نصب دے نصب کی حابت ہے. <تصفح> جاتا. لیکن حالات نسبان حالات سارے جہان, دی بے, حیائی، سار جہان دی بے غیرتی پیسے دے کے مجرے کر کے آلا جسم نگا کر کے دکھا کاریاں کوئی ایسا نے جیڑی اے دعوی کردیا نے ایسا سیدز فلم دسوں گا ہاں جی پریشان نہ ہو سلا واسطے کرتوتوں تو کرتوت کہ سمجھ لیتوتوں کی معلومات لینی پیشرا کرجر فلما بنا آ دے نشب نامے دے سداد بالکل ٹھیک لیکن میں صرف اینا سوال کرنا کہ کیا <آمدال> <آمدال> ام。<cinco آمدال> نہیںلے چکر کا پرمٹ لے کے فلم اگر منی دینے اے پاک. اے؟ فیر میں پوچھنا بھئی جی اگر تاریخ گل منی گلا تفریق قدرت معاملہ میں پوچھتا ہوں وہ جو انگریزوں کے ساتھ تم تیر آپ کی شان والا سمجھتے ہو جی تجھے سمجھو تو بڑا بہتر شرما ہیاما دیو برگا بنی نہیں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں سجے کا سہارا وہ اپنا مقام رکھنے والی فلا فلا میں یہ پوچھنا اج سید ساتی ایک ایسی جڑی با پردہ با حیاء زہرہ پاک دی چادر تعلی دوسری وہ کجری جڑی, جڑی ہندو نالہ دی فلما بنا رہے کیا یہ دونوں آیت تطہیر میں برابر ہیں نہیں آخ گا نا اپنی شان ہے اپنی نہو سب پھر پتا لگیا کہ یہ بھائی اراد لاہو لہ نہیں کو لہو کون فایا اللہ تعالیٰ قدرت کام طریقہ نہیں تحارت دا. بلکہ لیکن اس طریقے پر لہجے تاکہ جمارت پیدا نہ ہودیا باہر نہ نکلیا جائے ملا قبر قبرات نماز پڑھ دیا نماز نہ کلا کرسول <سؤال> تابے دار رویہ جے نہ فرمان نہ بنیا جے جب یہ کسی کر لا بھی تہارت آس پاس کے تحت تہن اللہ کا subhanallah samajhai subhanallah wahallah wo tarshish takleeb ki kamai subhanallah aaj ke nabi shehzad عیسائی, عیسائی ربیم اور عیسائی مرغیز جی. میں تھا تو ہو گئے مدد کرا تمام کو جنم دیا اے... اے... اس کا نانا بھی عیسائی تھا نام بھی عیسائی تھے عیسائیوں نے سوال لیکن جنہ دے جواب نہیں ہوئے وہ دے دیتے جناداس پنا پڑھا تو ہاتھ پنکھا سافی رسوئی بھائی شروع ہو جاؤ سارا کافر آنا شروع کرو موٹا سوال ہے پہلا جباب پہلے تمجنے سبحان اللہ پہلا جباب نکاح دی مانیات کیا اللہ نے جی اگر جائز ہے امیری ماوی نکاح کی وجہ تو ہے سہنا نے عمر بن خطاب پاک لگ جڑی آئی تو ادھر کے کس طرح فارس والے ادھر مجوسن س بے اس غیرت پوچھ جو شہر شاہر اسلام لیا کون سنتا ہر سوال کرنے سوال پتا ہے كریا، كریا، كریا، لیکن بھی خود یہاں دیا کتاباں میں حوالے کا سارا سکھنا سارے پہلے یاد کئی حوالے میں چلے جو کفے جیسے مرد اہل بہجادانو شہید کرم تو بعد گھر بڑے تے اسلے رنا نے اکھو وانتا پائیا تے اسلے ایہ مرد پٹے تے انہوں نے اس کرم کیدا اسل کر کے آہا ہٹ واں انہاں دی تے باں کو ثابت کرنا اہا ایہ عاشق <تصفيق> شان ایہ خاتون سان تے پھون پٹے والے تھے ہک ہک اج ٹھہ حالت اہا سن اگلا جاب دونوں اسلام اسلام آن دی وجہ کوئی آڑ دلا سکتا ہے چند تو چاہتا پرند یا سکھ راندے سن یا ہندو راندے سن یا بھاتر نا جناب جی مخاطب نے اسلام ہی نہیں آخر میری گل چھوٹی کو تابے جناب اس طرح میں بچا میں غالب سی کوئی سائدا کیونکہ ہند کو شریر ہو گیا اگر آخیا جائے آئی جائے یہ جائز لیکن جڑا مسلمان ہو جائے جا. سمجھ جائیے نا گل کوئی نہ اسلام دے دو پہلوں چاند تو سواب سارے کوفر جاہلیت دے بڑے تھا سی کچھ خلاف بتواش کرنا دین دشمنی ابو جہل۔ کافر بے حضرت سیدنا رما رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے بعد حضرات نے انہوں نے تانا اے رما تیرا پیواہر سی رسولہ کریمنٹ کدی ادرت کرما ردی اللہ تعالی ابو چاہل کی وجہ نہیں کی اس صحافی کا مطلب جو رشولہ کریمدار سر اج دے بئیمان دا نہیں سر جو نو اتنی بھی سمجھ کوئی نہیں ہوں میں تو دلیل تے حوالے دینا پہلو اگرچہ ہیسائیہ ہون یا نہ ہون بعد چکونا دے اسلام دی اور کونا دے تابعیہ ہون دے درجے دی دے حوالے دینا اور نال کو کولوں حدیث لینا جائز ہے اس گلدے دی حوالے دینا سبحان اللہ مر گئی عیسائی مر گئی ہرامیا تک دلیل میں گا تیرا بند ہو جائے کبیر اللہ اکبر علی صل اللہ تعالی کے حق تعالی علی غوثیہ سبحان اللہ پہلا حوالہ تاج الغروس کتاب امام مرتضیٰ زبیدی دیج نمبر 16 صفحہ نمبر 529 انارے لکھیا ہے مسعود بن باجل کتابیہ سانجر امیر موالیہ آباد کا لیسن سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا حوالہ تب سیر منبے تاریر مشتبہ امام حضر جمبر دو سوال نمبر تاری شمشکال <سؤال> کبھی آسا کر دی جلد نمبر ستر سپا نمبر ایک سو تیس مقام کے اوپر انہوں نے لکھیا He is one of the people of us and a shirt on their their clothes and 268τοep stealing with that. Alcohol Physical Patriarchal mysteriously and a 248problema sparkler in the world. He was sexually moppedped with the Mauritsgilen videogamer Ele Cancer�내거든. Yeah.시대, Radio Ver derivar Venendorφοed. مرد کرے مخنت اے عورت بھی دے دے دے دے جے اے مرد نہیں پکی گل ہے پرایا ہے مرد نہیں اے عورت بھی نہیں میرے حیا نے یہ تکالا کی ماں ,まあ رنگ بچے کتنے پردہ نہیں کیتا ہرامیو بکواس کرتے بچا آخو میری گل کا جباب میں جب حوالے دیتے نے جی ماما نے ایلبر رجال کے اندر نے لینا چاہیے کلام کیتا ہے دنیا کرنا کہ جناب یزید نو نوسی ماں چوکے پہلو ہی سہم سی لیا اس وجہ سے ملامت کرنی یہ چاہے میں اس کو آگا بےغیر آ میرے سامنے سے دلی سابت ڈرام کر دے جی جزید نہ موقع لگ جائے جی تھنک کا ایمانا برواشا کرتے دا تاب ہوئی تابع، ایسا سی یعنی چار بچے یاد بے بئیمان ہوگا بھائی مانا بھی جنہیں لنگر دیا تھی ہر رکھ کے چن جانے جنہ دیا شبیلا اتو لکھن جانے ہر ہر تھانک لے کے لوگوں جناب پا کے بھول شک, دو بھی شک. پارے میں تھوڑا جہا بند پہ کر دیں تھوڑا جہ तक़बीर अल्लाहू کتاب میں روایت پیشتاخی سنا لگیا بخاری اس درجے کی کتاب حوالہ دین دیا توڑ کے دکھایا مطلب حکم دینا منو یہ کروا رہا کیونکہ الی نا فضی لاتے رسولہ انارے سفا نمبر ستارہ ابالی تلسی ہے کتاب ہے امام تلسی جن واسطے سفا نمبر ایک سو چرنجے نےکی پراب کر لگ جی ادھے کوئی صورت نکل سکی ہے لگن جتوں یہ سبحان اللہ اتوار ای بزرگا نے آخی گل دی جی. کتاب رجال خوشی مبارک ہے امام محمد باخر پہلے <esi> سبا انه الا السلام وكان الله امام محمد خبردار بندے اللہ دے بندے نے لہٰذا خبردار جن بخواس کی اللہ کی لانت ہوانت ہو ذرا من آخ مسنف اس مسنفہ ابن شہرہ شعب جی اکو جلد نمبر شو میں سفانہ پر دو سو ارسات متقوعہ ایران دالا جیتو دائنہ دا امام کمی سارے نام مراد کمی نوٹھے ہاں جی اتھو دالکی ہوئی ہے وقانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفتان اکر خور انن نبی انن نبی بقا اند ملتی فجا بکال مت مکی سال امت ملہا جات مخالا ملہ سلی سد کام دکالا سلارے وسلم سلا بلے وہ آنی سالا دی وسور اما بلب تو کالا ملا والا گیت بلے وہ آنی بنار کے آلے دیوے تھے حوالا <سؤال> تکیا کی بکوس کی حضور روندے کی فرمایا میرا رونا اس گل میرے تو بعد میری امت کو سی جبریل واپس گئے رب کے کن لگے جو اللہ اے ان اللہ میں تیرے تو بعد خلی سوچ اللہ ڈبا سنگ کوئی تعلق غیرت شریفنی سونے جی سب مرد شاپ یہ سب بڑا کبھی اے چیٹی بڑا نہیں ہوگا چار باز ہو تصویر دکھا چیلے والی ریکارڈنگ کا ٹوٹا کٹ کے سرا جی آخر ہاں جی وہ جہاں جی بھی ہے جو بھی ہے جو بھی جو کوئی بھی ہے اصا صحابہ پاک اور نہیں دی کراس دی میرے جسے ابھی معاوی پاک شام توڑ کے تشریف لے کے گئے نک اللہ تعالی نے اپنے قرآن کتاب دیا اور نگاہ کرنے کی دی اجازت دیتی ہے دوسرے نمبر جب اجازت بھی مل گئی جن پیو نے کوئی مگر آ شاید رام بابے سبحان اللہ سبحان اللہ ہٹ ہٹ ہٹ سبحان اللہ مصطفی جل جلالہ رحم